کامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے اور کوئی پھل اپنے غلاف سے ناؤ نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنی مگر اس کے علم سے اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہ ہو.